اسی طرح بچوں کا احرام ہے اور نابالغ بچے لیکن ہوں وہ ہوشیار سمجھدار جیسے آٹھ برس کا بچہ ہے دس برس کا بچہ ہے لیکن بالغ نہیں ہے تو وہ خود اپنا احرام باندھے اور حج کے سارے افعال حج کی ساری چیزیں ایسے ہی کرے گا جس طرح کے باقی لوگ کرتے ہیں جیسے کہ مرد حضرات کرتے ہیں اور اگر بچہ نا سمجھ ہے چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی اس کے والد یا بڑے بھائی جا رہے ہیں وہ اس کے ولی ہیں تو ولی کو چاہیے کہ اس بچے کی طرف سے احرام باندھے یہ ولی کا ہونا اس مسئلے کو سیکھنا چاہیے اور سب سے پہلے ولایت باپ کی ہوتی ہے اور باپ کے بعد بھائی کی ہوتی ہے یہ ایک ترتیب ہے شریعت نے رکھی کہ رشتہ داروں میں بڑا ہونا ولایت کا ہونا یہ کس کے لیے ہے کون کا ولی ہے یعنی کون سب سے پہلے ہے جس کو شریعت مانتی ہے کہ تمہارا بڑا سب سے پہلے تو یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے مثلاً سب سے پہلے تمہارا بڑا تمہارے والد ہیں والد نہیں ہیں تو پھر بھائی ہیں کیونکہ یہ ولا بہت جگہ کام آتی نکاح میں بھی حکم یہی ہے کہ لڑکی سے اجازت اس کا ولی لے یا پھر ولی کی رضامندی سے جو بھی لے اور بہتر یہ ہے کہ ولی اجازت لے اور گلی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے باپ اجازت دینے جائے اور یا پھر بھائی اس کے ساتھ جائے یا پھر یہ لوگ جس کے لیے راشی ہوں وہ جائے مگر ولایت اور بڑا کسی کا ہونا شریعت نے اس پہ مستقل احکامات دیے اور جہاں تک ہو سکے کوئی سر پہ چھوٹا بڑا ہونا ہی چاہیے یہ جو اب ہمارا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے نا بغیر بڑوں کے سر پھرے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی سر پہ نہیں نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا نہ کسی کی سرد نہ احرام بڑی بری چیز اور چھوٹوں سے زیادہ بڑے جو اب بن گئے ہیں نا انہوں نے اتنا علم اتنا ادب اتنی محبت نہیں سیکھی کہ اپنے آپ کو اس مقام کا اہل لوگوں سے قرار دلوائے اس کو ڈیزرو کرتی ہوں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے لیے علم حاصل کریں انہیں تعلیم دیں ادب سکھائیں اور محبت سے پیش آئیں تاکہ خود نہ بھی کہیں کہ میں بڑا ہوں تو بھی لوگ ایسے ہی عزت کریں جسے بڑوں کی عزت کرتے ہیں آدمی کو خود ڈیزرو کرنا چاہیے تو نکاح میں ولایت یہاں احرام میں بھی ولایت کہ ولی اس کا کون ہے اس کے ساتھ بڑا کون ہے وہ بچے کی طرف سے احرام باندھے چھوٹا بچہ نا سمجھ ہے اب وہ احرام بنواتے ہیں اسے کے افعال کراتے ہیں تو یہ چیزیں اس بچے کی درست نہیں ہوں گی وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ بالکل سمجھ ہے اور اگر اللہ تعالی توفیق دے تو بچوں کو ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے خدا کے گھر وہاں کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں اور میں پتا چلے کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان سمجھدار بچہ ہے تو اس کی طرف سے اس کا ولی احرام نہیں باندھ سکتا نہ سمجھ چھوٹا بچہ ہے تو پھر ولی اس کا احرام باندھے گا اور اسی طرح سمجھدار بچہ خود طواف کرے بچہ سمجھدار ہے لیکن ابھی بالغ نہیں بھی ہے تو عرفات کا وقوف بھی وہ خود کرے گا مسطلفہ میں بھی وقوف اسے سکھایا جائے گا سوئی وہ اپنی کرے گا رمی اپنی کرے گا یہ سب چیزیں اس بچے کے لیے اپنی اور ولی اس کو چاہیے کہ بچے کو ان چیزوں سے منع کرے جن میں حالت احرام میں اللہ نے روکا ہے جسے خوشبو لگانا اور اگر فرض کیجیے بچہ کوئی ایسی بات کر لیتا ہے اس کی کوئی بھی کفارہ نہیں ہے نہ بچے پر نہ اس کے ولی پر اور بچے کو بھی جب احرام باندھا جائے تو اس کے جسم سے سلے ہوئے کپڑے نکال دیے جائیں الگ کر دیے جائیں اور اس بچے کو لڑکی یا لڑکا انہیں چا... لڑکی یا لڑکا انہیں احرام بنوایا جائے اور اگر لڑکا ہے تو ظاہر ہے کہ چادر رنگی ہوگی اور لنگی ہوگی اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے وہی احرام ہوگا جو خواتین کے لیے ہوتا ہے بچے پر حج فرش نہیں اس لیے یہ اس کا حج نفل ہو جائے گا اور جب وہ بالغ ہوگا تو اس وقت اگر اس کے پاس استطاعت ہے اتنی تو اس پہ حج فرص ہو جائے گا اور بچے کا احرام لازمی بھی نہیں ہوتا اگر تمام افعال چھوڑ دے یا کچھ بھی چھوڑ دے بچہ ہے نا اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے فرض کیجئے کہ بچے کے ساتھ اس کا باپ بھی ہے بھائی بھی ہیں دونوں ساتھ ہیں تو باپ پہلا ولی ہے اس کا باپ کا زیادہ حق بنتا ہے وہ اس کی طرف سے احرام کی نیت کریں گے چھوٹا بچہ اور اگر بڑا بچہ ہے تو تو پھر خود ہی احرام مانگے گا